السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے چمکتے دمکتے بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھی و خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی یعنی کہ تاریخی کہانی عنوان ہے احسان کا بدلہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے نظر ذیدی نے بہت دن پہلے کا ذکر ہے اسلامی سلطنت کے صوبہ افریقہ پر ایک بہت ہی بہادر اور شریف گورنر حکومت کرتا تھا اس کا نام عبید اللہ بن حجاب تھا ایک دن عبید اللہ بن حجاب اپنے دربار میں بیٹھے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا نوجوان دربار میں آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے گورنر عبید اللہ بن حجاب نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھے اور نوجوان کو بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا اس وقت دربار میں گورنر کے بیٹے بھی موجود تھے انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ہمارے والد صاحب نے ایک معمولی آدمی کو اپنے پاس اس طرح بٹھا لیا جیسے وہ کوئی بہت بڑا سردار ہو بھرے دربار میں تو وہ کچھ نہ کہہ سکے لیکن جب عبید اللہ بن حجاب اپنے محل میں گئے تو ان کے بیٹوں نے دربار والی بات چھیڑی اور ان سے کہا ابا جان آج ہمیں اس بات سے بہت شرم آئی کہ آپ نے غریب آدمی کا اس طرح کیا جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو ہماری درخواستیں کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں آپ کو اپنے عہدے اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے عبید اللہ بن حجاب نے بیٹوں کی پوری بات توجہ سے سنی اور بولے اے میرے بیٹو میں ان ایسا کروں گا کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے گا اس کے دوسرے دن عبید اللہ بن حجاب نے شہر کے تمام امیروں اور حکومت کے عہدے کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وہ اس نوجوان کو ساتھ لیے ہوئے دربار میں آئے انہوں نے اسے سب سے زیادہ عزت کی جگہ بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے یہ دیکھ کر سب درباری حیران ہوئے گورنر کے بیٹوں کا حال تو دیکھنے کے قابل تھا وہ یوں شرمندہ ہو ہو کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ان کے باپ نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہو ادھر عبید اللہ بن حجاب بھی اپنے بیٹوں کی حالت کو خوب سمجھ رہے تھے ذرا دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر بولے پیارے بیٹو آج میں تمہیں تمہاری کل والی بات کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس غریب نوجوان کی اس طرح عزت کیوں کی سنو اس نوجوان کا نام مقبہ ہے اور یہ اس خاندان سے ہے جو اس پورے علاقے پر حکومت کرتا تھا جس کا آج میں حاکم ہوں یہ حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے درباریوں نے یہ سنا تو سب وقبہ کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے عبید اللہ بن حجاب کچھ دیر رک کر بولے پیارے بیٹو اب اس سے آگے کی بات سنو جس زمانے میں حجاج بن یوسف ایک بڑا حکمران تھا تمہارے خاندان کی حالت بہت خراب تھی تمہارے دادا حجاج کے غلام تھے حجاج بن یوسف کو کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے تمہارے دادا کو آزاد کر دیا پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ حجات کی قسمت بری ہو گئی اس کے خاندان کی عزت اور شان و شوکت ختم ہو گئی اور خدا نے ہماری غربت کو عزت اور حکومت میں بدل دیا لیکن بیٹو میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ حجاج بن یوسف نے میرے والد پر احسان کیا تھا اب تم ہی بتاؤ میں اپنے محسن کے بیٹے کی عزت کیوں نہ کرتا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس کیوں نہ بٹھاتا عبید اللہ بن حجاب کی بات سن کر پورے دربار پر سناٹا چھا گیا خاص طور پر ان کے بیٹے تو حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیے تھے عبید اللہ بن حجاب ذرا دیر رک کر بولے بیٹا ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے خاندان کو معمولی سمجھ کر کسی اور خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بھلا دیتا ہے وہ بہت برا ہے بیٹو آج میں نے بھرے دربار میں یہ بات اس لیے بتائی کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو اچھی طرح پہچان لو اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے خاندان کی ہمیشہ سے ایسی شان و شوکت نہ تھی تمہیں چاہیے ان دونوں باتوں پر غور کرو اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ یہ باتیں بتانے کے بعد عبید اللہ حجاب نے اخبار کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے نوجوان خدا نے صف مجھے ایسے اختیار دیا ہے کہ میں تیری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں نوجوان نے پہلے تو ان کے اچھے سلوک کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا حضرت میں صرف یہ چاہتا ہوں آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندل بھیج دیں میں اپنی باقی زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک جسے عرب اندلس کہتے تھے اور جیسے اب اسپین کہا جاتا ہے اس سلطنت میں شامل تھا گورنر عبید اللہ بن حجاب نے اقبا کو ایک بہت بڑا عہدہ دے کر اسے دن اندلس بھیجوا دیا اس واقعے کو ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں لیکن عبید اللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی بات آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گی سب ان کا ذکر عزت سے کریں گے جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں ان کا نام بھی ہمیشہ عزت سے لیا جاتا ہے اللہ حافظ